السلام علیکم خواتین وزرات فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا انتیسواں لیکچر آج تک ہم نے جو ٹاپکس کور کیے اس میں بیلنس شیٹ اور پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے حوالے سے ان کے مختلف حصے جو تھے ان پہ غور کیا ان کا مقصد کیا تھا ان فگر کو ارائیو ایٹ کیسے کرتے ہیں اور ان کی ریکارڈنگ کیسے کی جاتی ہے اکاؤنٹنگ ٹرانزیکشنز کی ریکارڈنگ کیسے کی جاتی ہے لیکن تمام چیزوں کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس اور بیلنس شیٹ میں ہمارے سامنے آتا ہے یہ بیلنس شیٹ اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جو ہیں یہ چاہے ہم سال کے آخر میں بنائیں ہر مہینے میں مہینے کے آخر میں بنائیں ہر چھ مہینے کے بعد بنائیں جس وقت بھی بنائیں گے یہ اس پیریڈ کا جس پیریڈ کے لیے بنایا جا رہا ہے اس پیریڈ کی اکاسی کریں گے ان کو مزید سمجھنا تفصیل کے ساتھ وہ ضروری ہے ہم نے آج تک کاسٹ آف گڈ سولڈ کی بات کی سیلس کی بات کی فکسڈ ایسٹ کی بات کی اسٹاکس ڈیٹرز اینڈ کریڈٹر کیش اور بینک ان تمام آ, موضوعات پہ ہم نے تفصیل بات کی اور ان کے حوالے سے پھر کنٹرول اکاؤنٹس کی بھی بات ہوئی اور بینک ریکنسیلشن کی بات ہوئی جنرل لیجر کیا چیز ہوتا ہے اور اس میں کس کس قسم کے اکاؤنٹس وغیرہ رکھے جاتے ہیں یہ تمام باتیں ہم نے کی تو آئیے ہم پہلے سب سے آج تو شروع کرتے ہیں وہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ سے ہی شروع کرتے ہیں آپ کو یاد ہے کہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کا فارمیٹ کیا تھا وہ فارمیٹ جو ہے یا فارم جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ ایک اکاؤنٹنگ پیریڈ کا یعنی ایک خاص مخصوص عرصے کا کے نتائج جو ہیں کاروبار کے نتائج جو ہیں ان کو کاغذ پر لکھ کے سمجھنا چاہتے کہ جی اس خاص عرصے کے اندر اس مخصوص عرصے کے اندر آپ کے کاروبار نے منافع کیا یا نقصان تو ظاہر ہے کہ جی سب سے پہلے تو انکم ہے انکم یا سیلز دونوں چیزیں ایک ہی ہیں انکم جو ہے وہ کئی دفے آپ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں اگر آپ چیزیں بیچ رہے ہیں تو تب سیل کر رہے ہیں آپ اگر آپ سروسز پرفارم کر رہے ہیں یعنی کنسلٹنسی کر رہے ہیں یا اور کوئی اس قسم کی چیز کر رہے ہیں آرکیٹیکچرل سروسز ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں تو وہاں پہ سیل نہیں ہوتی وہاں پہ انکم فروم سروسز کا لفظ جو ہے یا وہ استعمال کیا جاتا ہے بہرحال یہ جو بھی کاروبار بیچ رہا ہے یا فروخت کر رہا ہے چیز چاہے وہ سروسز ہیں چاہے وہ گڈز ہیں اس سے جو آمدن ہے اس کو سب سے پہلے ہم پروفٹ اینڈ لاس میں لکھ رہے ہیں اب ظاہر سی بات یہ ہے کہ جی اس آمدن کو کمانے کے لیے اخراجات بھی ہوتے ہیں اخراجات کچھ بلا واسطہ اور کچھ بل واسطہ ہوتے ہیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہوتے ہیں ڈائریکٹ ایکسپنسز جب آپ کوئی چیز اپنے کارخانے میں بناتے ہیں تو آپ اس کے لیے خام مال خریدتے ہیں خام مال کو پھر مشین پروسس کے ذریعے اپنی ایکسپرٹیز جو آپ نے اسکلڈ ورکرز رکھے ہوئے ہیں ان کے ذریعے آپ ایک اینڈ پروڈکٹ بناتے ہیں وہ اینڈ پروڈکٹ پھر بازار میں خل... فروخت کیا جاتا ہے جس سے کہ کاروبار کو آمدن ہوتی ہے وہ جو پروڈکٹ ہے اس کے بنانے میں جو ڈائریکٹ اخراجات ہیں ڈائریکٹ اخراجات میں مٹیریل آ جائے گا لیبر آ جائے گی مشینری کی کاسٹ آ جائے گی مشینری کی کاسٹ کیا ہوگی مشینری کی کاسٹ یاد ہے آپ کو کہ ہم نے ڈپریسیشن کی بات کی تھی تو ڈپریسن کے حوالے سے جو مشینری کی کاسٹ ہے وہ آئے گی اس کے علاوہ جو بجلی کا خرچ ہے مشینری چلانے میں یا اس کارخانے میں جہاں پہ آپ کے یہ ورکرز بیٹھ کے کام کر رہے تھے اس کی جو بجلی کی کاسٹ ہے اس نے بھی کانٹریبیوٹ کیا کیونکہ اگر بجلی نہ ہوتی تو وہ لوگ اندھیرے میں تو کام نہیں کر سکتے تھے سو so, اس وجہ سے یہ ڈائریکٹ پروڈکشن کاسٹ ہو جاتی ہیں اور یہ تمام کی تمام پروڈکشن کاسٹ جو ہیں یہ پھر ہم کاسٹ آف گڈ سولڈ عنوان سے ان کو سمجھتے ہیں تو یہ جس وقت ہم سیلز میں سے مائنس کرتے ہیں. سیلز کی جو فگر ہے یا سیلز کا ویلو جو ہے وہ آپ کو یاد ہے کہ ایک سیلز پرائس کی بیسس پہ ہوتا ہے جبکہ کاسٹ جو ہے اس کو بنانے کی کاسٹ جو ہے اس میں اور سیلز پرائس میں ظاہر ہے کہ فرق ہوگا وہ فرق کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ بھی ہم نے آپ کو بتائی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے کچھ انڈائریکٹ ایکسپینسیز بھی ہیں جو کہ آپ نے ریکور کرنے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ بیچ کے ہی کر سکتے ہیں لہٰذا جو سیلنگ پرائز ہے اس میں وہ انڈائریکٹ ایکسپینس بھی شامل ہوتے ہیں کہ جی آپ کے پاس گاڑی ہے گاڑی میں آپ سامان لاتے ہیں لی جاتے ہیں تو اس پہ پیٹرول خرچ ہوتا ہے اس کی ریپیئر پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے جس دفتر میں آپ شاید بیٹھتے ہوں اس دفتر کا بجلی کا خرچ ہے ایک تو بجلی کا وہ خرچ ہے جو فیکٹری کا ہے لیکن اس کے علاوہ جہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں وہاں پہ بھی بجلی استعمال ہوتی ہے اور اس کا بھی خرچ ہوتا ہے اسی طریقے سے اور لوگ جو کہ سٹورز میں کام کر رہے ہیں یا فیکٹری کے چوکی دار ہیں یا دکان کا چوکی دار ہے یا جو مال خرید کے لاتے ہیں اور وہ سیلس مین جو مال بیچنے کے لیے مارکیٹ میں جاتے ہیں یا ڈسٹریبیوٹرز کو دینے کے لیے جاتے ہیں یا ڈسٹریبیوٹر سے تعلق رکھتے ہیں یہ سب لوگ جو ہیں یہ انڈائریکٹلی سیلز کو کرنے میں ان کا حصہ ہے حصو یہ ڈائریکٹ کاسٹ نہیں ہے ڈائریکٹ اس لیے نہیں کہ جی بنوائی میں ان کا عمل دخل نہیں ہے لیکن بالواستہ, ان واسطہ انڈائریکٹلی بلا واسطہ ان کا دخل ضرور ہے اس پوری ایکٹیویٹی کے اندر جو کہ آپ کا کاروبار کر رہا ہے تو سیلنگ پرائس اور کاسٹ پرائیس کی جو کاسٹ ہے بنانے کی اور جو سیلنگ پرائیس ہے ان کو بیچنے کی اس میں جو فرق ہے اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ یہ تمام دوسرے اخراجات جو ہیں ان تمام کو بھی ریکور کیا جائے دوسری چیز کہ جی ظاہر ہے کوئی بھی کاروبار کر رہا ہے تو وہ کچھ حاصل کرنے کے لیے منافع کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ کاروبار کر رہا ہے تو منافع کا ایلیمنٹ بھی آپ کی اس میں شامل ہوتا ہے جو سیلنگ پرائس ہوتی ہے اور جو ڈفرنس ہوتا ہے سیلنگ پرائس اور کاسٹ پرائس کا اس کے اندر منافع کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے تو جب ہم نے اس کے بنوانے کی کاسٹ نکال دی اس کی آمدن میں سے تو جو ہمارے پاس چیز بچی وہ ہمارے پاس گروس پروفٹ کہلائی کہ جی یہ ہم نے گروس پروفٹ کیا ہے سیلز مائنس کاسٹ آف پروڈیوسنگ یا کاسٹ آف پروڈکشن یا کاسٹ آف گڈ سولڈ جو ہے اس کو مائنس کر لیں گے تو ہمارے پاس گروس پروفٹ آئے گا اب یہ گروس پرافٹ جو ہے اس میں سے ہم نے بہت ساری اور چیزیں بھی جیسے میں نے ابھی کہا کہ جی انتظامی اخراجات ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس سیلنگ مارکیٹنگ کے ایکسپینس یہ ہم نکالیں گے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ہمارے پاس چیزیں مثلا اگر پیک کر کے کوئی چیز بھیجتے ہیں تو بہت سارا پیکنگ مٹیریل جو ہے وہ اگر خراب ہو جاتا ہے یا جو ہم نے جو ہم چیزیں بنا رہے ہیں وہ آ, اس کوالٹی کی نہیں جس کوالٹی کی ہم بازار میں بیچنا چاہتے ہیں تو ان کو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں ان کو بھی بیچنے ان کو جو ہے وہ علیحدہ کر دیتے یہ تمام چیزیں جو علیحدہ کر دی جاتی ہیں ناکارہ سمجھ کے یا آ, جن کو کہہ جائے کہ جی ان کی ریل uh, ویلیو یا مارکیٹ کمپنی نہیں کرنا چاہتی ان کو بیچنا نہیں چاہتی تو ان کو جو ہے اسکرپ کے طور پہ بیچ دیا جاتا ہے جو چیزیں اسکریپ کے طور پہ بیچ دی جاتی ہیں ان سے بھی کچھ نہ کچھ آمدن تو ہو جاتی ہے اس کو ہم ادر انکم کہتے ہیں تو جو گروس پروفیٹ ہے اس میں اگر ہم ادھر انکم کو ایڈ کریں اور پھر جو انتظامی اخراجات ہیں ایڈمنسٹریٹ ایکسپنسز ہیں سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن سیلنگ ڈسٹریبیوشن مارکیٹنگ ایکسپنسز ہیں وہ اس میں سے ہم مائنس کریں تو تب ہمارے پاس جو فگر آئے گی وہ اس کو عام طور پہ آپریٹنگ پروفٹ کہا جاتا ہے کہ آپریشن سے جو ہم کام کر رہے ہیں اس کام سے ہمیں جو منافع ٹوٹل ہوا وہ آپریٹنگ پروفیٹ کہلائے اب آپریٹنگ پروفٹ میں سے ایک اور خرچہ بھی ہے اگر اور وہ خرچہ تبھی ہوگا کہ اگر ہم نے کسی سے کوئی قرض لیا ہوا ہے کسی بینک سے لیا ہوا ہے یا کسی اور جگہ سے لیا ہوا ہے اس پہ ہم ضرور یہ ضروری ہے کہ جی ہم کوئی نہ کوئی پروفٹ جس سے قرض لیا ہے اس کو پروفٹ دے رہے ہوں گے وہ جو فائنینشیل ایکسپنسز ہیں وہ جس وقت ہم مائنس کریں گے اسپریٹنگ پروفٹ میں کیونکہ وہ بھی جو ہم نے قرض لیا وہ قرض ہم نے کاروبار کو چلانے کے لیے لیا اس کے اخراجات کو میٹ کرنے کے لیے لیا تھا قرض اور اس پہ ظاہر ہے کہ کوئی پروفٹ کا ریٹ ہوگا جو کہ ہم نے ادا کرنا ہوگا سال کے سالانہ یا چھ مہینے مہینے کے بعد وہ جو کاسٹ ہے وہ ہے وہ جب اس میں سے ہیں پھر آتی ہے کہ ادا کرنا ہے اور ٹیکس جو ہے وہ نیٹ پروفیٹ پہ ہی دیا جاتا ہے تو نیٹ پروفیٹ بفور ٹیکس میں سے جب ٹیکس کی فگر جو ہے وہ مائنس کی جائے گی تو ہمارے پاس جو اب پروفٹ آئے گا وہ اصل پروفٹ ہے کہ جو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جی ہمارا ہے اور ہم اسے اپنے آپ کو دے سکتے ہیں اپنے جو باقی پارٹنرز ہیں ان میں تقسیم کر سکتے ہیں سو so, یہ تو پروفٹ اینڈ لاس کا فارم ہوا اب اس میں ہم پھر دوبارہ سیلس کی بات تفصیل میں کر لیں سیلز جیسے کہ میں نے بتایا کہ جی یہ آمدن ہے وہ تمام سروسز یا چیزیں بیچ کے جو کہ آپ اپنے آفس میں آفیس سے یا اپنے دکان سے یا اپنے کارخانے میں بنا کر کے بیچ رہے ہیں یا جن کی جن کو آفر کر رہے ہیں فار سیل سیل کی جب ہم فگر پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں دیتے ہیں تو اس کے لیے یہ ایک اصول ہوتا ہے کہ جی یہ فگر گروس اماؤنٹ کی ہونی چاہیے یعنی اس میں سے اگر ہم نے کوئی کسی کو ریبیٹ ڈسکاؤنٹ کمیشن کوئی چیز اگر ادا کی ہے تو اس کو ادا کرنے سے پہلے جو گروس اماؤنٹ ہے اس کا ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے سیل کا یعنی اگر ہم سو روپے کی ایک چیز فروخت کر رہے ہیں اور اس پہ پر دس پرسینٹ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں تو سیل کی مد میں یا سیل کی جو فگر ریکارڈ ہوگی وہ سو روپے کی ہوگی نہ کہ نبے روپے کی hmm. وہ جو دس روپئے ہم ریبیٹ کے طور پہ دے رہے ہیں یا ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں یا کمیشن دے رہے ہیں اس کو ہم علیحدہ سے شو کریں گے ایز پارٹ آف آ ایکسپینس پروبلی ہم اس کو سیلنگ ایکسپینسیز کے اندر جو ہے وہ شو کر سکتے ہیں اگر ڈسکاؤنٹس ہم دیتے ہیں ہم ڈسکاؤنٹس جو ہے وہ بھی علیحدہ سے شو کریں گے لیکن سیلز کی فگر جو ہے وہ گروس فگر آنی چاہیے وہ نیٹ نہیں آنی چاہیے نمبر دو چیز جو ہے سیلز کے بارے میں وہ یہ ہے کہ سیلز کس وقت ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو جب تک وہ چیز اس کے حوالے نہیں کر دی جاتی چاہے وہ ٹرانسفر جو ہے وہ فیکٹری کے گیٹ سے باہر نکلنے پہ ہو کاؤنٹر پہ چیز کسٹمر کو تھما دینے سے اور اس کے عبد جو بھی پیسے ہیں وہ وصول کر لینے سے ہو یا جیسے بھی ہو یا اگر آپ سروسز پرفارم کر رہے ہیں تو آپ کے کانٹریکٹ کے حساب سے جو جو آپ نے سروس پرفارم کرنی تھی وہ جیسے جیسے پرفارم کر لی ہو اس کے حساب سے وہ آمدن جو ہے وہ ہوگی آپ کو تو سیل یہ نہیں کہ اگر کسی نے وعدہ کیا کہ جی وہ آپ سے چیزیں خریدے گا تو سیل ہو گئی آپ کی نہیں سیل کسی ایک خاص وقت پہ ہوتی ہے اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جی اس کی اس کا کنٹرول اس کی یوز وہ اور ٹائٹل جو ہے وہ ٹرانسفر ہو خریدار کو جب وہ ہو جائے گا تو پھر سیل جو ہے وہ سمجھی جاتی اس کے بغیر سیل نہیں ہوتی کاسٹ آف گڈ سولٹ اس کے بارے میں ہم تفصیل بات کر چکے ہیں ابھی میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے دوبارہ اس کے بارے میں بتایا تھا کہ جی یہ اس کی بنوائی کی جو بھی آپ پروڈکٹس بنا رہے ہیں اپنی فیکٹری میں اس کی بنوائی کی کاسٹ ہے یا اگر آپ مینوفیکچرنگ نہیں کر رہے آپ ایک دکان چلا رہے ہیں جہاں پہ آپ سامان خرید کے لاتے ہیں تو جس سے آپ خرید کے لاتے ہیں اس کو, کو کوئی قیمت ادا کرتے ہیں وہ جو قیمت ادا کی ہوئی ہوتی ہے پلس اس سامان کو اپنی دکان تک لانے کی جو کاسٹ ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی کاسٹ ہے اس کی ڈائریکٹ کاسٹ تو وہ بھی اس میں شامل کر کے ٹول ٹیکس ہے یا کوئی ہے یا کوئی اس کے سب کی کوئی چیز ہے وہ تمام چیزیں کا کاسٹ جو ہے وہ اس کاسٹ آئٹم کی جو کہ آپ بیچ رہے ہیں اپنی دکان سے اس کی ڈائریکٹ کاسٹ میں شامل ہے اور وہ کاسٹ آف گڈز سولڈ میں شامل ہوگی گروس پروفٹ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کہا تھا ایک اکویشن دی تھی آپ کو کہ گروس پروفٹ از اکول ٹو سیلز مائنس کاسٹ آف گڈس سولڈ اسی حوالے سے کاسٹ آف گڈ سولڈ کے حوالے سے ہم نے جب را مٹیریل کی بات کی تھی یا مٹیریل کی بات کی تھی یا اسٹاکس کی بات کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اوپننگ اسٹاک پلس پرچیز مائنس کلوزنگ اسٹاک اور جو بیلنس آ رہا ہے وہ ہے جو آپ نے ایکچولی مٹیریل کنزیوم کیا استعمال کیا یوز کیا بیچا یا جو بھی کیا تو اگر آپ کے پاس سٹاک سال کے شروع میں یا اکاؤنٹنگ پیریڈ کے شروع میں موجود تھا اس اکاؤنٹنگ پیریڈ کے دوران آپ نے مزید پرچیز کیا مزید خریداری کی اس را مٹیریل کی وہ اس میں اگر آپ ایڈ کریں گے اور پھر اس اکاؤنٹنگ پیریڈ کے آخر میں جو آپ کے پاس فزیکلی بچ جائے گا اس را مٹیریل میں سے جو کہ آپ کے پاس تھا جو کچھ بچ گیا وہ اگر آپ نکال دیں گے تو جو فرق آئے گا وہ فرق جو ہے وہ کاسٹ ہوگی ان آئٹمس کی کہ جو آپ نے سیل کر دیے ہیں بیچ دیے سو so, یہ بھی آپ کو چیز جو ہے کاسٹ آف گوڈ سولڈ کے حوالے سے یہ آپ کو یاد رکھنے کی ہے ادر انکم کی بات ہوئی اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ جی اسکریپ وغیرہ جس وقت آپ بیچ دیتے ہیں اس سے جو آمدن ہوتی ہے ہا, کئی دفعہ کاروبار جو ہیں وہ اگر ان کے پاس سرپلس کیش ہوتا ہے کہ ان کی ضروریات کے حساب سے زیادہ اگر پیسے ہیں کیش ہے ان کے پاس تو وہ کیش جو ہے وہ انویسٹ کر دیا جاتا ہے وہ انویسٹمنٹ چاہے کسی دوسری کمپنی کمپنیز کے شیئرز میں ہو یا اس کو ایک خاص مدت کے لیے بینک میں ڈپوزٹ پہ رکھا دیا جائے یا پی ایل ایس اکاؤنٹ اگر آپ کھولے ہوئے ہیں بینک میں کاروبار کے نام پہ تو اس میں جو منافع آپ کو مل رہا ہے وہ منافع جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ عدد انکم میں شامل کی جاتی ہیں اور چونکہ یہ انویسٹمنٹس یا یہ ڈپازٹس یا یہ پی ایل ایس اکاؤنٹ کاروبار کے نام سے ہیں آپ کے نام سے نہیں ہیں اگر آپ کے نام سے ہوتے تو وہ آپ کی ذاتی انکم ہوتی لیکن اگر کاروبار کے نام سے ہے تو وہ کاروبار کی انکم ہے کیونکہ یہ ہم شروع میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ کاروبار جو ہے اس کی حیثیت جو کاروبار کا مالک ہے اس سے علیحدہ ہوتی ہے دونوں ایک چیز نہیں ہوتے ہاں اگر ایک انفرادی کاروبار ہے سول پروپرائٹر شپ ہے مثال کے طور پہ تو وہ سول پروپرائٹر شپ جو ہے وہ اس وقت تک ہی ہے کہ جب تک وہ شخص جو اس کاروبار کو چلا رہا ہے یا اس کا مالک ہے وہ جب تک حیات ہے کاروبار اس انڈیویجل کے ساتھ اس شخص کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے ہاں کوئی اور شخص اس کے بعد جانے کے بعد جو ہے وہ کاروبار چلا لے تو وہ اب کسی اور شخص کا کاروبار لیکن اور اس صورت میں تمام جو کاروبار کی لائبلٹی ہے وہ اس انڈیویجل کی ہوتی ہے اس فرد کی ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے بات کی تھی پارٹنرشپ کی پارٹنرشپ کے اندر پارٹنرشپ اپنی جگہ ہے انویسٹمنٹ اپنی جگہ کرے گی لائبلٹیز انکر کرے گی سب کچھ کرے گی پارٹنرشپ کے نام سے کرے گی لیکن پارٹنرشپ میں ہی جو تمام پارٹنر ہیں وہ اس پارٹنرشپ کے تمام لائبلٹیز کے لیے انگریزی میں لفظ ہے جوائنٹلی اینڈ سیورلی جوائنٹلی اینڈ سیورلی لائبل یعنی ہر پارٹنر جو ہے وہ ان تمام لائبلٹیز کا سو فیصد جوائنٹلی اکٹھے مشترکہ طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی وہ اس کے لیے ریسپانسیبل ہے انڈیویجل کے کیس میں سول پروپرائٹر کے کیس میں ہم نے کہا کہ سول پروپر جو ہے وہ ہنڈریڈ پرسینٹ ریسپونسبل پارٹنر شپ کے انفرادی طور پہ اجتماعی طور پہ بھی وہ ریسپانسبل ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ آگے کسی لیکچر میں بتائیں گے آپ کو اس کے بعد تیسرا ایک اسٹیج آتا ہے تیسرا اسٹیج یہ ہے کہ لمٹ کمپنی کا اسٹیج ہے لمٹ کمپنی جو ہے وہاں پہ لوگ انویسٹ کرتے ہیں پیسہ اور اس کو شیئر کیپیٹل کہا جاتا ہے اس شیئر کیپیٹل کے حوالے سے نقصان نفع اس حد تک برداشت کیا جاتا ہے اور ریسپانسبلٹیز جو ہے لائبلٹیز جو ہے وہ بھی اسی حد تک ہوتی ہیں تو یہ تین مختلف قسم کے آ, طریقے کار کاروبار کرنے کے بہرحال ایڈمنسٹریٹو اینڈ سیلنگ ایکسپنسز پہ ہم دوبارہ آتے جو کہ پروفیٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کا حصہ ہے ایڈمنسٹریٹو اینڈ سیلنگ ایکسپینسز جیسے میں نے پہلے کہا کہ جی یہ تو جو آپ کے انتظامی معاملات پہ جو اخراجات آتی ہیں آپ جو مال بیچ رہے ہیں سیلنگ کر رہے ہیں ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں مارکیٹنگ کر رہے ہیں اس پہ جو خرچہ آتا ہے ان کو علیحدہ علیحدہ سے لکھ دیا جاتا ہے اور وہ بھی ظاہر ہے کہ کاروبار کا ایک ایک ایک ضروری حصہ ہیں اور ان کی ریکوری جو ہے وہ بھی ضروری ہے اب یہ ایک اور چیز یہاں پہ اگر ہم سمجھ لیں کہ جی جتنا زیادہ یا نمبر آف آئٹمس ہم بیچیں گے جو کاسٹ آف گڈ سولڈ ہے وہ تو اس کے حساب سے بڑھتی رہے گی یا کم ہوتی رہے گی کہ جی جتنے زیادہ اتنا زیادہ را مٹیریل آپ کو چاہیے خام مال چاہیے یا اور چیزیں چاہیے لیکن یہ جو خرچے ہیں انتظامی سیلنگ ڈسٹریبیوشن وغیرہ یہ خرچے جو ہیں یہ عام طور پہ فکسڈ رہتے ہیں مثلا آپ کا دفتر کا کرایہ جو ہے وہ تو ہر مہینے آپ نے کرایہ دینا ہے سیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اگر سیل زیادہ کریں گے آپ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فی یونٹ سولڈ جو ہے وہ آپ کی ریکوری اس حساب سے زیادہ یونٹس پہ پھیل جائے گی کاسٹ جو آپ ریکور کر رہے ہیں پر یونٹ وہ کم ہو جائے گی پر یونٹ مارجن آف پروفٹ بڑھ جائے گا سو so, کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ یونٹس ہم جو چیز بھی بنا رہے ہیں وہ ہم زیادہ بیچ سکیں تاکہ یہ جو فکسٹ کاسٹ وغیرہ جو ہے یہ ہم ریکور کر سکے اور پر یونٹ ان کی جو کاسٹ آتی ہے وہ کم ہو جائے تاکہ مارجن آف پروفٹ پر یونٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے تو یہ غور کرنے کی چیز ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ سے آئندہ بات کریں گے اب ایکسپینس کی طرف آتے ایکسپینس کی بات ہم نے بہت ساری جو ہے وہ نہیں کی کاسٹ آف گڈ سولڈ کے حوالے سے تو کر لی تھی لیکن ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسیز اور سیلنگ ایکسپینسیز کے حوالے سب سے ایک اہم حصہ جو ہے کوئی بھی ایکسپینسیز کا وہ سیلریز اینڈ ویجز ہے سیلریز اینڈ ویجز تنخواہیں ہیں تنخواہیں جو ہیں اس میں ویجز جو ہے وہ انگریزی زبان میں ویجز جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو کے روز کے حساب سے تنخواہ ملتی ہے اور سیلری وہ ہے جس کو مہینے کے اعتبار سے وہ تمام لوگ ہیں جن کو مہینے کے اعتبار سے تنخواہ ملتی ہیں تو جنرلی جو ویجز ہیں ویجز سیلریز اینڈ ویجز اس کے اندر دو پورشنس ہے اس میں ایک وہ پورشن ہے جو کہ فیکٹری کے اندر ڈائریکٹ لی کام کر رہے ہوں لوگ مینوفیکچرنگ آف گڈس کے اوپر اور ان کی سپرویزری سپروائزری جو ہے مینیجیریل uh, اور سپروائزری جو, uh, جو ہے کیٹر جو ہیں ان کی جو تنخواہ ہے وہ تمام کی تارام, تمام جو ہے وہ ڈائریکٹ کاسٹ ہو جاتی ہے اور کاسٹ آف گڈ سولڈ کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جاتی جو سیلری وغیرہ ہم پے کرتے ہیں انتظامی سٹاف کو جس کے اندر آ, کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر یا چیف ایگزیکٹو اس کے اکاؤنٹس کے لوگ پرچیز ڈپارٹمنٹ کے لوگ سیل ڈپارٹمنٹ کے لوگ آ, سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے لوگ سٹورز کے لوگ یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ اس میں آ جاتے ہیں اور ان لوگوں کی تنخواہیں جو ہیں یہ ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز میں عام طور پہ کلاسیفائی کی جاتی ہیں تو سیلز والوں کی تنخواہیں ان کی کمیشنز ان کے بونسز یہ سب کے سب جو ہے یہ سیلنگ ایکسپنسز کا حصہ علیحدہ علیحدہ کرنا کیوں ضروری ہے وہ اس لیے کہ جی کاسٹ آف گڈ کہ سارے کے سارے جی خرچہ ہو رہا نا جی سب چیز وہ جو آخر وہ جی, بنانے میں ہی خرچہ ہوتا ہے جی اور اس کو بیچنے میں ہی خرچہ جی بالکل ہوتا ہے لیکن پہلی چیز تو یہ تعین کرنے کی ہے کہ ہم جو کچھ بیچ رہے ہیں اس میں اور جس قیمت پہ اس کو بنا رہے ہیں یا جو قیمتیں خرید ہماری تھی اس میں اور جو قیمتیں فروخت ہماری ہے اس کے اندر کیا فرق ہے اور کتنا فرق ہے کیونکہ چیزیں جب تک ہم خریدیں گے نہیں اور ان کو بنا کر کے مزید کاسٹ خرچ کر کے اس کو آگے اس حالت میں نہیں لائیں گے کہ وہ بیچی جا سکے تو بیچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سو یہ کاسٹ جو ہے یہ تو ہونی ہی ہونی ہے اب سوال یہ ہے کہ جس قیمت پہ ہم بیچ رہے ہیں کیا وہ قیمت اتنی مناسب ہے کہ اس سے ہمارے بقیہ ماندہ جو اخراجات ہیں یہ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز ہیں جو سیلنگ ایکسپینسیز ہیں فائنینشیل ایکسپینسیز ہیں یہ سارے کے سارے میٹ ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے ہیں اس لیے یہ علیحدہ علیحدہ اور صحیح کلاسیفکیشن کرنے کی ضرورت جو ہے وہ اہم ہے کیونکہ اس کے بغیر پکچر آئے گی وہ ایک اوورال آل پکچر تو آ سکتی ہے ایک ٹوٹل پکچر آ سکتی ہے لیکن صحیح پکچر ہمیں نہیں ملے گی کہ جی یہ ہمارے جو انڈائریکٹ ہیں یہ, آ, یہ ہم میٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ یہ, یہ بھی پتہ کرنا بہت ضروری ہے کیوں کہ قیمت کو قیمت فروخت کو ہم ہر وقت نہیں بڑھا سکتے لہذا ہو سکتا ہے اور جو, جس کی, جو, جو قیمت ہم اس کو پروسیس کرنے میں یا اس کو خرید کے اپنی دکان پہ لانے کے لیے اس قیمت کو بھی ہم نہیں کم کر سکتے سو so, کسی چیز کو تو کم کرنا پڑے گا وہ کیا چیز ہے تاکہ ہمارا پروفٹ جو ہے وہ بڑھے وہ انڈائریکٹ ایکسپینسز کہ جی جو فکسڈ ہیں نوعیت کے انتظامی ایکسپینسز ہیں سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن کے ایکسپینسیز ہیں ان کو ہم ہر وقت جو ہے وہ ریویو کرتے رہتے ہیں کہ جی اس میں کسی طریقے سے کوئی کنٹرول ہم کر سکیں کسی طریقے سے بچا سکے۔ تاکہ ہمارا نیٹ پروفٹ جو ہمیں آنا ہے وہ بڑھ سکے تو یہ وجہ ہے کہ جی ان کو کلاسیفکیشن بھی ان کی احتیاط سے کی جانے کی ہے اب باقی خرچے ہیں مثلاً ڈپریسیشن ہے یوٹیلٹیز ہے یوٹیلٹیز کیا ہوتے ہیں گیس الیکٹریسٹی فون، پانی یہ تمام ان کو یوٹیلٹیز کہا جاتا ہے اور ان کے اخراجات ریپیئر اینڈ مینٹیننس وغیرہ کے اخراجات جو ہیں یہ اب جو فیکٹری سے تعلق ہے وہ ظاہر ہے کہ جی کاسٹ آف پروڈکشن کے اندر جائے گا اس کو بنوائی کی کاسٹ میں جائے گا جو سیلنگ ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں وہ سیلنگ کی مد میں جائیں گے جو ایڈمنسٹریٹو ہیں باقی انتظامی معاملات سے تعلق ہے ان خرچوں کا وہ جائیں گے وہ اخراجات چاہتے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہے کہ ایک میتھڈ میتھڈ کے تحت آپ جو اپنی کاسٹ آ رہی ہے اس مختلف ہیڈز کے اندر مختلف مد میں اس کاسٹ کو آپ مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں یا کلاسیفائی کر دیتے ہیں for اے بیٹر پکچر آف یور آپریشن اینڈ یور کاسٹ اب فائنینشیل ایکسپینسز کی بات ہے فائنینشیل ایکسپینسز جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ یہ آپ ادا کر رہے ہیں بینک کو کر رہے ہیں کسی فائنانشل انسٹیٹیوشن کو کر رہے ہیں آپ نے اگر ان سے لون لیا ہوا ہے اس کے اوپر آپ ان کو منافع ادا کرتے ہیں اور بینک چارجز وغیرہ ہوتے ہیں بینک نے آپ کو چیک بک دیا اس کے چارجز ہوتے ہیں وہ آپ ادا کر رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ فائنینشیل ایکسپنسز ہیں اور یہ علیحدہ سے آتے لیس کی ہے آپ نے گاڑی کسی لیسنگ کمپنی سے لیس رینٹل ہے شاید اس کے اندر بھی کچھ پروفٹ کا ایمنٹ ہوتا ہے وہ اگر آپ ادا کر رہے ہیں وہ بھی شامل ہوگا تو بہت سارے اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ فائنینشیل ایکسپینسیز میں ایکسائز ٹیکس uh, کی بات ہوتی ہے کہ جی ایکسائز ڈیوٹی بھی ہے ویلویٹ جنرل سیلز ٹیکس ہے جی اب سوال یہ ہے کہ یہ بہت سارے ٹیکس ہیں اور یہ کیا سارے کے سارے جو ہے یہ سب کے سب یہ انکم ٹیکس کے مد میں آتے ہیں یا نہیں آتے اوبیسلی یہ سارے انکم ٹیکس کے مد انکم ٹیکس تو صرف جو ہے وہ انکم سے ریلیٹ کرتا ہے کہ جی جو نیٹ پروفیٹ بفور ٹیکس ہے اس سے تعلق ہے اس کا ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہم, ہم پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو ہم چیز خریدیں گے کسی سے اس سے اگر ہم سال میں ایک خاص مخصوص اماؤنٹ سے زیادہ چیز خریدیں گے اور اس کو زیادہ ادائیگی کریں گے تو ہمیں ایک خاص شرح کے حساب سے جو ہے وہ اس سے ٹیکس کاٹ کے حکومت کے کھاتے میں بینک حکومت کے کھاتے میں, میں بینک کے اندر وہ پیسے جمع کرانے ہوتے وہ ہمارے پیسے نہیں ہوتے وہ حکومت کے پیسے ہوتے ہم نے تو اگر سو روپے کی چیز خریدی کسی سے اس میں اگر ود ہولڈنگ ٹیکس کا ریٹ جو ہے وہ 5 فیصد ہے تو ہم نے جو سپلائر تھا ہمارا اس کو تو پے ہم نے پچانوے روپے کر دی اس کو ہم نے پچانوے روپے ادا کیے پانچ روپے اسٹیٹ بینک میں جمع کرائے ہماری قیمت خرید پھر بھی سو روپے رہی تو قیمت خرید ہمارے لیے کم نہیں ہوئی صرف ہم نے یہ کیا کہ حکومت کا ہاتھ بٹایا اس کے لیے پانچ روپے کا ٹیکس جو کاٹنا تھا وہ کاٹ کے سپلائر سے وہ حکومت کے کھاتے میں جمع کرا دیا بینک کے اندر جہاں تک سیلز ٹیکس کا تعلق ہے سیلز ٹیکس جو ہے وہ سیلس کے اوپر ہے اور وہ جنرل سیلز ٹیکس جو ہے اگر آپ کے آپ کا جو بھی آپ مال بیچ رہے ہیں اس پہ آپ سو روپئے مثال کے طور پہ اس کی قیمت ہے اور آپ کا سیلز ٹیکس کا ریٹ جو ہے وہ پندرہ فیصد ہے تو آپ کسٹمر سے ایک سو پندرہ روپئے لے رہے ہیں سیل آپ کی بک سو روپئے کی ہوگی پندرہ روپئے جو ہے وہ ٹیکس کے ہیں جو کہ آپ نے حکومت پاکستان کے بہاف پہ آپ نے کسٹمر سے کلیکٹ کر کے پھر حکومت کے کھاتے میں جمع کرا دی آپ کی سیل ویلیو جو ہے وہ سو روپے ہی ہے تو یہ اس کا تعلق جو ہے یہ ان کی پریزنٹیشن کیسے ہوگی اس کو پروفٹ اینڈ لاس میں کیسے یہ ہم آئندہ اس موضوع پہ واپس آئیں گے فی الوقت اتنا ہی کافی ہے کہ انکم ٹیکس کا تعلق صرف انکم سے ہے اور اس میں ہم ایک ایسٹی کی کے اوپر کیونکہ جس وقت انکم ٹیکس کی اسسمنٹ ہوتی ہے وہ اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے کب ہوتی ہے وہ ایک علیحدہ سلسلہ ہے وہ جس وقت ہو جاتا ہے تو پھر کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے یہ سو so بیسیکلی یہ ایک پروویژن ہے جس طریقے سے آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ بیڈ اینڈ ڈاؤٹ فل ڈیٹس کے لیے ہم پروویژن کرتے کہ وہ ڈیٹس جن کے بارے میں ہے یہ خیال ہے کہ وہ شاید آئندہ وقت میں آ, ان کی ریکوری جو ہے وہ نہ ہو سکے تو لہٰذا ہم ان کے لیے ان کے اگینسٹ ایک پروفٹ میں سے مخصوص کر دیتے ہیں رقم کہ جی یہ رقم جو ہے یہ اگر یہ ریپے نہ ہوئے تو اس کے اگینسٹ یہ آف سیٹ ہو جائے گا چارج آف کر دے گے رائٹ آف کر دے گے اسی طریقے سے یہ پروویژن کی جاتی ہے انکم ٹیکس کی آن دا بیسس نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس دیٹ یو آر شوئنگ ان یور اکاؤنٹس تو یہ بات تو انکم ٹیکس کے حوالے سے جو ہے وہ ہو گئی مزید تفصیلات جو ہیں وہ ہم آئندہ کے لیکچر میں اسی موضوع پہ آگے لے کے چلیں گے so, اب آپ بیلنس شیٹ کی طرف توجہ کرتے ہیں بیلنس شیٹ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ ایک خاص مخصوص دن کو تیار کی جاتی ہے یعنی ایک خاص دن پہ جو ایسٹس اور لائبلٹیز کاروبار کی ہوتی ہیں ان کی ریپرزنٹیشن کرتی ہے وہ پورے سال کی یا اکاؤنٹنگ پیریڈ کی نہیں لیکن اس دن کو اس تاریخ کو جو ایسٹس اور لائبلٹیز موجود ہوتے ہیں ان کی عکاسی کرتی یہ بتاتی ہے کہ اس دن اس تاریخ کو اس کاروبار کی فائنانشل ہیلتھ کیا تھی کیا اس کے پاس اتنے ایسٹس تھے کہ وہ اپنے تمام لائبلٹیز پے کر سکتی کیا حال تھا تو اس بیلنس شیٹ کو بھی ہم نے کچھ اس کے کچھ حصے جو ہیں وہ آپ سے پہلے اس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا مثال کے طور پہ کیپیٹل کے بارے میں ہم آپ سے ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں لیکن آئیے ذرا ایسٹس اور لائبلٹیز کو تفصیل سے دیکھتے ہیں اور سب سے پہلے ایسٹس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ ایسٹس ایک تو ہمارے فکسڈ ایسٹس فکسڈ ایسٹس کی ہم تفصیلن بات کر چکے ہوئے فکسڈ ایسٹس پلانٹ مشینری ایکویپمنٹ لینڈ بلڈنگ موٹر وییکلز کمپیوٹرز آفیس ایکویپمنٹ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ فکسڈ ایسٹس ہیں۔ اسی حوالے سے ہم نے ڈپریسی کی بات کی تھی۔ فکسڈ ایسٹ جو میں جو فگر دکھائی جاتی ہے وہ سٹ پہ نہیں دکھائی جاتی یعنی جو قیمتیں خرید تھی اس کی اس پہ نہیں دکھائی جاتی بلکہ کاسٹ مائنس ایکٹڈ ڈپریسن پہ دکھائی جاتی جو آج تک ڈپریسن ایسٹ پہ چارج ہوا اس کا ٹوٹل اس میں سے مائنس کاسٹ میں سے کیا جاتا ہے اور فکسڈ ایسٹ ایٹ ریٹرن ڈاؤن ویلو یا بک ویلو آپ شو کرتے اس کے بعد ایک ہیڈا ہے کیپٹل ورک ان پروگرس پھر کیپٹل ورک ان پروگرس کی بھی ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ مشینری لگ رہی ہے ابھی انسٹال پوری طریقے سے نہیں ہوئی اس نے پروڈکشن شروع نہیں کی لیکن بیلنس شیٹ بنانے کا دن آ گیا تو اس تاریخ کو جتنا خرچہ اس مشینری کو انسٹال کرنے پہ اب تک ہوا وہ تمام کا تمام جو ہے وہ کیپٹل ورک ان پروگرس میں ہی رکھا جاتا ہے اور اس کو کیری فارورڈ کیا جاتا ہے نیکسٹ پیریڈ میں اس وقت تک کہ جب تک وہ مشینری جو ہے وہ پورے طریقے سے انسٹال نہیں ہو جاتی اور پروڈکشن میں آ نہیں جاتی بلڈنگ ہے بلڈنگ بن نہیں جاتی اور استعمال میں نہیں آ جاتی اس وقت تک وہ بلڈنگ جو ہے وہ کیپیٹل ورک ان پروگرس کا حصہ رہتی ہے جب وہ بن جائے گی اور استعمال میں آ جائے گی تو اس وقت جو ہے وہ پٹل ورک ان پروگرس میں سے ٹرانسفر ہو کے فکسڈ ایسٹ کا حصہ بن جاتی ہیں ڈیفلٹ کاسٹ میں ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ جی کمپنی بنانے سے پہلے اخلاجات ہوتے ہیں نوٹس بورڈ وغیرہ پرنٹنگ اسٹیشنری کمپنی بنانے کے خرچے اس قسم کے خرچے ہوتے ہیں اس کے علاوہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ کئی دفعے آپ ایک ایڈورٹائزنگ کمپین لانچ کرتے ہیں اور وہ ایڈورٹائزنگ کیمپین جو ہے وہ آپ کے پروڈکٹس کے بارے میں ہے اور اس کے جو نتائج ہیں وہ آپ توقع کرتے ہیں کہ اگلے دو یا تین سال کے اندر آپ کو حاصل ہوں گے لہٰذا خرچہ تو آپ نے ایڈورٹائزنگ کیمپین پہ آج کر دیا لیکن اس سے جو بینیفٹ آپ کو مل رہے ہیں وہ اگلے تین سال میں چونکہ ملیں گے اس لیے آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جو خرچہ آپ نے ایڈورٹائزنگ پہ کیا آج کر لیا اس خرچے کو کا بیفٹ چونکہ اگلے تین سال میں آپ کو ملنا ہے اس لیے آپ اس کو اگلے تین سال میں ریکور کریں گے لہذا یہ بھی ڈیفر کر دی گئی کاسٹ فار دی پرپز آف رائٹ آف تو یہ اگلے تین سال تک آپ اس کو ڈیفٹ کاسٹ میں شو کریں گے ہر سال ایک بڑا تین حصہ جو ہے اس کا وہ آپ چارج کر دیں گے اپنی سیلز کے اگینسٹ پھر آتے ہیں ہم لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کے اوپر لانگ ٹرم انویسٹمنٹس جو ہیں یہ کیا چیز ہیں اور لانگ ٹرم کیا ہے اور شارٹ ٹرم کیا ہے یہ بھی سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے اب لانگ ٹرم انویسٹمنٹ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگلے بارہ مہینے میں آپ نہیں بیچ رہے اس کو آپ نے اس خیال سے اس انویسٹمنٹ کو اس خیال سے کیا ہے کہ جی وہ آپ کچھ مدت تک جو کہ بارہ مہینے سے زیادہ ہے اس کے لیے رکھیں گے دو سال ہے تین سال ہے چار سال ہے پانچ سال ہے یہ انویسٹمنٹ کیا چیز ہے یہ کیا انویسٹمنٹ جو ہے یہ ڈپازٹ بینک میں جو ڈپوزٹ کیے جاتے ہیں یہ وہ ہے یہ کیا چیز ہے یہ انویسٹمنٹ جنرلی ہم جو کلاسیفائی یہاں پہ کرتے ہیں یہ انویسٹمنٹ جو ہے یہ یا دوسری کمپنیوں کے جو کمپنیاں اسٹاک ایکسچینج پہ جن کا کاروبار ہوتا ہے یا جن کے شیئرس کا کاروبار ہوتا ہے ان کمپنیوں کے شیئرس جو ہم خریدتے ہیں یا کوئی ایسی کمپنی ہم ایسی کمپنی ہم نے خریدی جو کہ اب جس کو ہم نے خرید لیا جس کا کاروباری ہم نے خرید لیا تو اس کمپنی کے جو شیئر ہے وہ ان میں انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے اور یہ اس نظریے سے کیا گیا ہے کہ جی یہ ہم نے شیئرز اپنے پاس یا یہ انویسٹمنٹ ہم نے اپنے پاس رکھنی ہے اور اس انویسٹمنٹ کو ہمارا فوری طور پہ بیچنے کا کوئی خیال نہیں ہے تو یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ جو ہے یہ ان اس قسم کی انویسٹمنٹ کو کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم اگر پراپرٹی کا مثال کے طور پہ کام کرتے پراپرٹی میں اگر ہم زمین یا مکان جو ہے وہ خریدتے ہیں ود دی انٹینٹ آف ریسل کہ جی ہم نے اس کو خرید کے بیچ دینا ہے تو وہ تو ہماری انویسٹمنٹ نہیں ہوگی نہ ہی وہ جو پراپرٹی ہم نے خریدی ہے وہ پراپرٹی ہمارے فکس ایسٹس کا حصہ ہوگی وہ پراپرٹی جو ہے وہ ہمارا سٹاک ہے کیوں کہ ہم وہ پراپرٹی یا شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ ہے کہ ہم اس کو خرید کے بیچتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے اس کو خریدا کہ ہم نے اس کو بیچنا ہے اور بیچ کے منافع ہمارا تو کاروبار ہے زمین بیچنا مکان بیچنے وغیرہ لہذا جو ہم وہ پراپرٹی خرید رہے ہیں وہ پراپرٹی ہرگز ہماری انویسٹمنٹ نہیں ہے ہاں اگر ہم اپنے دفتر کے لیے اس کاروبار کے دفتر کے لیے ایک پرمانٹ آفس خریدنا چاہتے ہیں یا پرمانٹلی بلڈنگ خریدنا چاہتے ہیں تو وہ بلڈنگ جو ہے وہ پھر فکس ایسٹس کا حصہ بنے گی تو یہاں پہ انویسٹمنٹس کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے وہ انویسٹمنٹ یہ ہے کہ جی جو آپ کے کیش سرپلس ہیں یا جو پیسے ہیں جو آپ نے کسی شیئرز میں سٹاکس میں کسی چیز میں لگائے ہوئے ہیں اور not with the انٹینشن of selling them within the next 12 months تو یہ وہ ہیں. ان سے آمدن بھی ہوگی وہ ادر انکم میں جائے گی تو یہ کچھ ہے ایسے جو کہ non current ایسٹس کہلاتے ہیں اور کیونکہ سارے, یہ سارے کے سارے جو ہے یہ بارہ مہینے سے زیادہ عرصے کے لیے ان کا وجود ہوتا ہے اور ان کو وجود میں ہی اس وجہ سے لایا جاتا ہے کہ یہ کچھ مدت بارہ مہینے سے زیادہ جو ہے وہ یہ ایسٹس رہیں گے اب کرنٹ ایسٹس جو ہے کرنٹ ایسٹس وہ تمام ایسٹ ہیں جو بارہ مہینے کے اندر ہی جن کا استعمال ہو جانا ہے اب اس میں سٹاکس شامل ہیں سٹاکس میں آپ کو یاد ہے کہ را مٹیریل کے سٹاکس بھی ہو سکتے ہیں خام مال یعنی فنشڈ گڈس کے اسٹاک ہو سکتے ہیں اس میں سیمی فینشڈ گڈس کے سٹاک ہو سکتے ہیں اس میں ورک ان پروسیس وہ مال جو کہ ابھی پروسیس میں ہے اور ایک فینشڈ شکل میں نہیں آیا وہ بھی اسٹاک کا حصہ ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اسپیئرز ہیں ٹولز ہیں جو کہ آپ مشینری کے بغیرہ کے لیے مشینری کے اسپیئرس ہیں جنرل سٹورز ہیں مختلف قسم کے وہ آپ کے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بارہ مہینے کے اندر اندر ان کا استعمال جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ ہو جائے گا لہذا وہ کرنٹ اسٹاک ہے کرنٹ ایسٹ ہے ڈیٹرس ہیں ڈیٹرس آپ کو یاد ہے کہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم نے پیسہ وصول کرنا ہے اور ان کا تعلق سیلز کے ساتھ ہوتا ہے ڈیٹرس بھی آپ کو یاد ہے کہ جی ہم شو کرتے ہیں ٹوٹل اماؤنٹ آف ڈیٹر لیس any provision for bad and doubtful debts وہ فیگر جو ہے وہ بیلنس شیٹ میں آتی ہے اور یہ پروویژن فار ڈاؤٹ فل ڈیٹس جو ہے یہ اس کے بارے میں پہلے آپ کو بیان کر چکا ہوں ادر ریسیویبلس ہیں اور کوئی کسی ہیڈ سے کسی وجہ سے جو ہے کسی کو اسٹاف کو آپ نے ایڈوانس دیا کسی کو آم, کچھ اور کسی وجہ سے آپ نے کوئی پیسے دیے تو وہ جو آپ نے ان سے واپس لینے ہیں پیسے وہ جو ہیں وہ ادر ریسیو میں آتے ہیں اور وہ بھی امید کی جاتی ہے کہ بارہ مہینے کے اندر اندر جو ہے یہ تمام ٹرانزیکشن ہو جائیں گی یا اس آئٹم کی نوعیت جو ہے وہ بدل جائے گی ریپلیس ہو جائیں گے یہ اور یہ ریکوری ہو جائے گی شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ جب میں ابھی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی بات کریں شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس کا بھی میں نے ذکر کیا اور اس میں یہی ہے کہ جی شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس آپ بارہ مہینے کے لیے کے کم عرصے میں ان کو خرید کے فروخت کر دیں گے اس کو آپ نے کوئی زیادہ عرصے کے لیے ہولڈ نہیں کرنا وہ آپ نے صرف اس نظریے کے تحت خریدے ہیں کہ جی یہ شیئر میں آج خریدوں گا اور کل منافع پہ بیچوں گا آپ اس لیے نہیں خرید رہے کہ آپ اس کو کچھ عرصے تک اس کو رکھنا چاہتے ہیں اس کے اس پہ جو بھی کوئی گینز آئیں گے یا جو وہ اس سے نہیں مستفید ہونا چاہتے آپ شارٹ ٹرم میں اس کو خرید اور فروخت کرنا چاہتے ہیں اور منافع بنانا چاہتے ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ جی کیش ان بینک ہوتا ہے کیش جو آپ کے پاس موجود ہے اور جو بینک میں آپ کے پاس پیسے موجود ہیں تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ بیلنس شیٹ ہی کا ایک حصہ ہے اور یہ ایسٹ سائڈ ہے صرف بیلنس شیٹ کی اب یہ تمام ایسٹس جو ہیں یہ ایسٹس جو ہیں یہ کس چیز سے خریدے جاتے ہیں یا کیسے وجود میں آتے شروع میں ہم نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ جی کیپٹل ہوتا یعنی جو ہم سرمایہ لگاتے اب ظاہر ہے کہ کسی بھی کاروبار کے اندر ہر وقت کاروبار کا مالک جو ہے وہ دوسرے ذرائع ڈھونڈتا ہے کہ وہاں سے پیسے حاصل کر کے اپنے کاروبار کے ایسٹس جو ہیں ان کو بلڈ اپ کیا جائے کیونکہ جتنے وہ ایسٹ بلڈ اپ کرے گا یعنی اپنی کپیسٹی بلڈنگ کرے گا اتنی زیادہ وہ چیزیں بنا سکے گا بیچ سکے گا کاروبار کا والوم جو ہے وہ انکریز کر سکے گا اور جب کاروبار کا والوم انکریز ہوگا تو ظاہر ہے کہ جو کچھ وہ بنا کر کے بیچ رہا ہے اس سے پروفٹ حاصل کر رہا ہے وہ پروفٹ بھی انکریز کرے گا تو یہ جو ایسٹس کریٹ ہوتے ہیں یہ ایسٹس صرف سرمایہ جو مالک ہے اس کے پیسے سے نہیں ہوتے بلکہ بینکوں سے لون جو منافع آپ کماتے رہتے ہیں اس منافع کا شاید پورے کا پورا حصہ پورا منافع جو ہے وہ اپنے پاس نہیں لے جاتے کچھ حصہ کاروبار میں لگا دیتے ہیں زیادہ حصہ شاید لگا دیتے ہوں کاروبار میں کچھ حصہ اپنے پاس اپنے ذاتی استعمال کے لیے لے جاتے ہو تو یہ تمام چیزیں مل کے جو ہے یہ کو بناتی ہیں کرتی ہے اس کے علاوہ بہت سارے اخراجات ایسے ہوتے ہیں جو کہ بیلنس شیٹ کی ادا نہیں کیے ہوتے لیکن ان کا استعمال ہو چکا ہوتا ہے یا ان کی وجہ سے مثال کے طور پہ تیس جون کو سال کا آخری دن ہے اگر تو تیس جون کو آپ ایک گاڑی خریدتے ہیں پیمنٹ جو ہے وہ آپ نے تین جولائی کو کرنی تین جولائی تو اگلے سال کا حصہ تیس جون کو جو بیلنس شیٹ بنے گی تیس جون کو موٹر گاڑی تو آپ کے پاس آ گئی. کہاں سے آئی آپ نے پیسے تو ادا نہیں کیے پیسے کہاں ہے اس کے تو ابھی صرف ایک لائبلٹی ہے وہ لائبلٹی جو کہ آپ نے ادا کرنی ہے تو کیپٹل پلس لائبلٹیز جو ہیں وہ ان ایسٹس کو کریٹ کرتی ہیں اور صرف یہ جو کئی دفعہ خیال ہوتا ہے کہ جی صرف ہمارے اپنی جیب سے جو سرمایہ لگا ہے اس سے ہی ایسٹس کریٹ ہوتے خالی اس سے نہیں ہوتے اور جتنا بڑا کاروبار ہوگا ظاہر ہے کہ لائبلٹیز بھی اسی حساب سے ہوں گی کیپیٹل بھی اسی حساب سے ہوگا تو یہ چیز یاد رکھنے کی ہے کہ کیپیٹل جو ہے کیپیٹل اور لائبلٹیز ٹوگیدر کریٹ دی ایسٹس دیٹ آر امپلائڈ انزنس تو یہ بات مختصرا جائزہ آپ کو میں نے بیلنس شیٹ کے ایسٹ سائڈ کا دیا مختصرا آپ سے پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کی بات کی آگے کے کچھ لیکچرز میں جا کے ہم تفصیل کے ساتھ ایگزامپلز کے ساتھ ان چیزوں کو جو ہے وہ ہم دیکھیں گے شکریہ